الحمد الحمدللہ الشیطان الحمدلفات بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر چھہتر سیونٹی سیون سیونٹ لا عقلک تدبیر مؤلف نے حسن مؤلف نے یہ ایک ہی حدیث ہے اس کو تین ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے ورنہ یہ ایک ہی حدیث ہے سنان البحیقی کی ہے لا عقل کا تدبیر ولا ورعا کا الكف ولا حسبا کا حسن الخلق لا عقل کا تدبیر عقل کا معنی سمجھداری تدبیر تدبیر معنی تدبیر کرنا تدبیر کسی بھی کام کو سوچ و بچار کے بعد تدبیر کے بعد سر انجام دینا والا ورکل ورکمانہ تقوا پرہیزگاری رکنا کل کفی کف کا معنی ہے رکنا باز رہنا کف کا معنی کیا ہے رکنا باز رہنا باز آ جانا ولا حسب ولا وسب سین کے ساتھ ان بھی پڑھ سکتے ہیں آپ فتح کے ساتھ بھی ہسبا ہسبا کحس نیل خلق کہ حس اچھے اخلاق کی طرح دیکھیے گا سب سے پہلے لا اکلاق کو الگ الگ سنیے اور سمجھیے گا لا اکل کا تدبیر نہیں ہے سمجھداری تدبیر کی طرح سمجھداری نہیں ہے تدبیر کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ لا کل سمجھداری نہیں ہے کد تجویز ہے تجبیر کی طرح یعنی ایک آدمی وہ ہے کہ جو کوئی کام شروع کرتا ہے اور ایسے ہی کام شروع کر دیتا ہے کوئی سوچتا نہیں ہے غور و فکر نہیں کرتا بس جیسے ہی کام آیا اور بس شروع کر دیا بغیر تجبیر کے بغیر غور و فکر کے اس میں کوئی سمجھداری نہیں ہے ہاں پلان کے ساتھ سوچ وچار کے بعد تدبیر کے بعد جو کام کرے گا اس میں سمجھداری ہے تو لا عقل کا تدبیر کوئی عقل نہیں ہے کوئی سمجھداری نہیں ہے کدویر تدبیر, تدبیر جیسی تو جس کام میں تدبیر ہوگی غور و فکر کیا ہوگا پہلے سے تو یقیناً وہی عقل مندی کا کام ہوگا اس کے علاوہ کوئی عقل مندی نہیں ہے تو عقل مندی کا کام کیا ہے تدبیر انسان کو چاہیے کہ جب کبھی کوئی کام کرے تو اس سے پہلے سوچ و بچار کرے کہ آنے والے اس کام میں جو حالات ہیں کیا میں ان کا سامنا کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں جتنی مشکلات آئیں گی کیا میں وہ جھیل سکتی ہوں آنے والے حالات کا مقابلہ کر سکتی ہوں اگر دم ہے اور اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے آساب پر اتنا بھروسہ ہے تو آگے بڑھیے اس کو ایک پلان کے مطابق لے کر چلیے اور شروع کیجیے اگر نہیں ہے مشکلات ہی مشکلات ہیں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں رکاوٹیں ہی رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں تو فرض واجب کے درجے میں نہیں ہے سنت کے درجے میں نہیں ہے تو رہنے دیجیے مت شروع کیجیے ہاں جہاں فرض واجب سنت کی بات ہے تو ان کو ہم لیں گے چاہے جیسے کیسے بھی حالات ہوں اگر مخلوق فی مغلوں الخال خیر تو لا عقل کا تدبیر سمجھداری نہیں ہے تدبیر کی طرح سمجھداری نہیں ہے تجویر کی طرح اس لیے انسان جو بھی کام کرے اور, اور فکر اور تجویز کے بعد ولا ہو رہا اور نہیں ہے کوئی تقوی. کل کفے رکنے جیسا کوئی تقوی نہیں ہے رکنے جیسا کیا مطلب کہ جب تک انسان خود گنا سے نہیں رکے گا اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے نہیں روکے گا کوئی تقوا نہیں ہے ولا ون اکل کافی نہیں ہے رکنے جیسے جس کام سے لتابارک بتا نے منع کیا ہے اس سے رک گیا ہے تو تقوا ہے یا اسی طرح لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے رک گیا ہے تو یقینا یہ متقی ہے یقین جانگی اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرتے ہیں پانچ وقت کی آپ نماز پڑھتے ہیں کسی کا آپ دن میں حق نہیں مارتے آپ سب سے بڑے ولی ہیں آپ سے بڑا ولی دھرتی پہ کوئی نہیں ہے اگر آپ دن میں کسی کا حق نہیں مارتے حقوق العباد ضائع نہیں کرتے اور اللہ تعالی کے حقوق بھی ادا کرنے والے ہیں اس دھرتی پر آپ سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے جی ولاور اکل <كَرْتے> تقوی نہیں ہے رکنے جیسا تقوا نہیں, نہیں ہے رکنے جیسا خود گناہوں سے باز رہنا اور دوسروں کو بھی اپنے شر سے بچانا یہی تقوی ہے اور تیسرا حصہ حدیث کا ولا حس بکا حس ولا حسبہ یا وا حسب شرافت نہیں حسب کا شرافت شرافت نہیں ہے کہ حسن الخل کے اچھے اخلاق جیسی آپ چاہے جس قوم جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں آپ چاہے جس علاقے سے تعلق رکھتے ہوں لیکن آپ کی شرافت اگر ظاہر ہوگی تو آپ کے اخلاق سے ہوگی آپ کی قوم آپ کے قبیلے آپ کے علاقے سے نہیں ہوگی آپ بھلے خان خاندان سے تعلق رکھنے والے ہوں لیکن اگر آپ اخلاق سے عاری ہیں تو آپ میں شرافت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اگر آپ کسی کم پر کم سے تعلق رکھنے والے ہیں لیکن آپ کے اخلاق اعلی ہیں تو سب سے اشرف آپ ہیں تو اللہ حسب شرافت نہیں ہے کہ حسن الخلق کے اچھے اخلاق جیسی تو سب سے بڑی شرافت کیا ہے انسان کی عظمت انسان کا اشرف ہونا انسان کا آزم ہونا یہ اس کے اخلاق سے پتا چلتا ہے اس کے اخلاق کا معیار کیا ہے وہ اگر کسی کے ساتھ اچھائی سے پیش آتا ہے تو اس کے اخلاق کس پائے کے ہوتے ہیں اگر کسی کے ساتھ بد اخلاطی سے پیش آتا ہے تو کیسے اگر خوشی کے حال میں اس، اس، وہ خوشی کا اظہار کیسے کرتا ہے وہ پریشانی کا غم کا دکھ کا اظہار کیسے کرتا ہے اس وقت اس کے اخلاق کیا اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں تو سب سے بڑی شرافت کیا ہے اچھے اخلاق ہیں لا سب کا حسن الخلق شرافت نہیں اچھے اخلاق جیسی تو یہ پوری مکمل حدیث ہے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے 77, 78, 79 لا سیونٹی نائن لا تجبیر عقل نہیں ہے تدبیر جیسی یا سمجھداری نہیں ہے تدبیر جیسی والا ور عقل کفے اور تقوا نہیں ہے رکنے جیسا یعنی اب خود گناہوں سے رکنا دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے رکنا ولا حسب کا حسن الخل اور شرافت نہیں ہے فخر نہیں ہے کا حسن الخل اچھے اخلاق جیسا اگلی روایت حدیث نمبر اسی لا طاعت لمخلوق في معصیت الخالق لا طاعت لمخلوق في معصیت الخالق اطاعت نہیں ہے مخلوق کی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں طاعت فرمبرداری معصیت منہ نافرمانی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابے و کلم میں سے آپ نے فرمایا لا طاعت لمخلوق نہیں ہے اطاعت یعنی لازم نہیں ہے فیمفیت مخلوق کی اطاعت نہیں ہے فیمفیت الخال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی فرمانی سب سے بڑا درجہ اگر رب کائنات نے دیا ہے اس کائنات میں کسی کو اپنی ذات کے بعد وہ والدین کو دیا ہے لاطل لمخلوق مخلوق کی اطاعت نہیں ہے فی معصیت خالد کی نافرمانی میں اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے یعنی کوئی حکم ایسا ہو کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو اور کوئی مخلوق میں سے اس کا حکم دے رہا ہو تو اس پھر اس مخلوق والے کی تار جائز نہیں ہے اس کام میں کہ جو اللہ کی نافرمانی ہو جب بات چل رہی ہو تو بیچ میں نہ روکا کریں آخر میں کہہ دیا کریں خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ نہیں سہ بارہ بھی ہوگا چہار بارہ بھی ہوگا لیکن چلیے کوئی بات نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے اندر اگر جس کو درجہ دیا ہے تو اپنی ذات کے بعد والدین کو دیا ہے جہاں جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کا تذکرہ کیا ہے اور شرک سے برات کا اظہار کیا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو وہیں پر والدین کا تذکرہ کیا ہے. وَقَضَى رَبَّكَ قزا ربو کا اللہ تعبدو اللہ ہو کہ تم اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اللہ مگر صرف خوشی و بال احسانہ اور والدین کے ساتھ اچھائی تو جہاں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تذکرہ کیا ساتھ ہی میں والدین کا تذکرہ کیا لیکن ایک مقام پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والدی احسانا واہدا کا انتشر کبھی مالی تل کبھی فلا تو ہوا ہم نے انسان کو تاکید کی ہے اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کرو آگے فرمایا جاہدا کا ان انت شریکی اگر وہ تجھے مجبور کریں یا تجھے کہیں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شرف شریک کر دے کا کبھی نہ ہو تو فلا پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی نہیں آئی بات سمجھ میں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد جن دو ہستیوں کے بارے میں اطاعت اور فرما برداری کا جا بجا حکم دیا ہے ان کے کا حکم دیا ہے ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم دیا ہے حتی کہ ان کے بارے میں یہ بھی کہا کہ ولا کپ اللہ عما ان کے سامنے تو اف تک مت نہ کہو ان کے سامنے اونچی آواز میں بات تک نہ کرو ہر وہ کام نہ کرو جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہو ان کے بارے میں کہا کہ اگر وہی والدین تو میں ایسی بات کا حکم کریں کہ جو میرے لیے نافرمانی ہو جس نے میری نافرمانی ہو تو خبردار جو کی تعداد کی تو اللہ مخلوق ان فیما جہاں اللہ کی نافرمانی ہو ایک طرف دوسری طرف پوری کی پوری مخلوق آ جائے اور وہ کہے کہ ایسا کرو تو آپ نے نہیں کرنا اللہ کھولنے والا کمپنی میں کام کرتے ہیں دفتر میں کام کرتے ہیں دفتر والے کہتے ہیں رشوت لو سود لو ایسا کرو اگر ایسا نہیں کرو گے تو نوکری سے نکال دیں گے جانے دیجیے ہزاروں نوکریاں قربان ہوں نہیں آئی بات سمجھ اسی طرح جو بھی شریع کا ہیں والدین بھائی کہتے ہیں پردہ مت کرو داڑھی مت رکھو نہیں کبھی بھی فرما برداری نہیں ہے اس آپ کوشش کیجیے اللہ تبارک و بتانا آپ کے ساتھ ہے تو اس لیے کسی کی بھی چاہے وہ والدین ہو یا کوئی بھی ہو حاکم ہو لیکن جب وہ کسی ایسی بات کو حکم کر رہا ہو کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہو تو کبھی بھی اس کی اطاعت نہیں ہے کسی بھی صورت میں جائے گی نہیں تو میں نے بات کی کسی بھی جگہ پر یا کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے کہ جو ناجائز ہے کسی ایسی کمپنی میں کام کرتا ہے کہ جس کے کاروبار ہی ایسا ناجائز ہے سودی بینک میں کام کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی ایسے کام کرتا ہے یا جہاں پر اس کو رشوت لینے پر مجبور کیا جاتا ہے سودی لین دین پر مجبور کیا جاتا ہے تو ایسی نوکریوں کے حوالے سے سن لیجئے گا جب تک علم نہیں تھا تو نہیں تھا جب معلوم ہو گیا کہ غلط ہے اس وقت ہی فوراً دو باتیں اب کیا کرنا ہے مثلا آج کسی کو علم ہوا اس سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ میں جو کام کر رہا ہوں جائز تھا یا ناجائز تھا آج ہی علم ہوا تو اب کیا کرنا ہے اب ہم نے اس بندے کو دیکھنا یا وہ خود اپنے آپ کو دیکھے کہ اگر وہ آج ہی اس نوکری کو چھوڑ دیتا ہے تو کیا اس کے گھر کے حالات ایسے ہیں کہ وہ نظام چل سکے گا یعنی دوسرے بھائی ہیں تعاون کرنے والے ہیں یا والد کا کوئی ایسا پیشہ ہے کہ جس کی وجہ سے گھر کے سارے نظام چلیں گے کوئی پریشانی نہیں آئے گی تو فل فور وہ نوکری چھوڑ دینی چاہیے اگر حالات ایسے ہوں لیکن اگر ایسا لگے کہ یہ کام تو ناجائز ہے لیکن اگر آج اس کام کو چھوڑتا ہوں تو میرے گھر کا چولہا بھی نہیں جلے گا تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ابھی نہ چھوڑے ابھی وہ کام نہ چھوڑے بلکہ کیا کرے وہ ایسا کرے گا کہ یہ کام کرتا رہے ساتھ ساتھ میں متبادل اپنے لیے کام اور دھندہ تلاش کرے گا اس کام کے ساتھ ساتھ دوسرا کام تلاش کرے گا اور ایسے نہیں تلاش کرے گا جی میں نے فلاں جگہ بھی اپلائی کیا ہوا ہے فلاں بھی فلاں بھی فلاں جگہ بھی اپلیکیشن دی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ نہیں نہیں یہ دوسری جو جگہ تلاش کرنی ہوگی دوسری جگہ پر جو کام تلاش کرنا ہوگا یہ اس طریقے سے کرنا ہوگا جس طریقے سے ایک بے روزگار آدمی تلاش کرتا ہے جو در در کی خاک چھانتا ہے اور جس طرح صبح نکلتا ہے وہ انسان کے جس کا کوئی کام نہ ہو بے روزگار انسان کس طریقے سے دنیا میں جاتا ہے اپنے لیے کام تلاش کرنے کو دھندہ تلاش کرنے کو کہ جس کے ذریعے سے میں روزی کما سکوں تو جس طریقے سے وہ مارا مارا پھرتا ہے اس طریقے سے اس کو تلاش کرنا ہے یہ نہیں کہ آفس میں بیٹھ کر تو کہے کہ جی میں نے فلانہ جگہ بھی اپلائی کیا ہے فلاں جگہ بھی اپلائی نہیں نہیں تلاش ایسے کرنا ہے جیسے بالکل ایک بے روزگار آدمی تلاش کرنے تو اس کی طرح تلاش کرنے کے بعد جیسے ہی اس کو متبادل کوئی نوکری ملے گی فورن اس کو چھوڑ دینا ہے جی ہاں تو ایسا بھی نہیں ہے ایک دم سے چھوڑ دے اور فٹ پاس پہ بیٹھ جائے ایسا بھی نہیں ہے لیکن اگر ہاں حالات ایسے ہوں تو پھر بالکل ضرور ایسا کرے کہ فورن چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کھولے گا انسان کو ہمیشہ سامنے ہی کوئی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اور وہ آ... آ... سامنے ہی کو دیکھتے ہیں کہ یہاں میرا نفع ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ جانے پیچھے کیا کیا چھپا رکھا ہوتا ہے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن بندہ اپنا اپنا آپ اللہ کے حوالے جب کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ بھی کھولتے ہیں اور اس کے لیے اسباب بھی مہیا کرتے ہیں تو اس لیے اللہ تعطیل مخلوقِ اطاط جائز نہیں ہیں مخلوق کی فی معافیت الخال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے چلیے اللہ تبالیٰ اطاعت جائز نہیں ہے کسی مخلوق کی فی معافیت الخال خالق کی نافرمانی میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں سب کو خیر وافیت سے رکھیں سب کو حفظ و امان میں رکھیں اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی تمام تر خوشیاں نصیب فرمائیں اور اللہ تعالی میرے بھی آپ کے بھی و ناصر ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ